ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا ونتقوا وتصلحوا بين النار بالله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغب في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم بالله غفور حليم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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة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 اور حکمت والا ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں ان آیا سے کریمہ میں انسان کی قائلی زندگی گھریلو زندگی سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں اور اسی سلسلے میں نکاح و طلاق کا بھی پام لگیرے بحث آیا ہے اور ایک طریقہ زمانے جاہلیت سے چلا آتا تھا کہ بع اوقات کوئی شوہر اپنی بیوی سے ناراضگی کے اظہار کے طور پر اس سے یہ قسم کھا بیٹھتا تھا کہ میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا اللہ کی قسم کھا کر کہتا تھا کہ میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا یعنی تمہارے ساتھ وہ ازدواجی تعلقات قائم نہیں کروں گا جو میاں بیوی کے درمیان پوشیدہ طور پر ہوا کرتے ہیں اس قسم کی قسم کھا لے بیٹھ کر وہ عورت کو معلق چھوڑ دیتا تھا مدت دراز تک اس کے پاس نہیں جاتا اس کے حقوق ادا نہیں کرتا اور یہاں تک کہ ایک عرصے دراز تک اس طرح گزارنے کے نتیجے میں عورت معلق ہو کر رہ جاتی تھی وہ نہ اپنے حقوق اس کے پاس حاصل کر سکتی تھی اور نہ کوئی دوسرا نکاح کر سکتی تھی شوہر کو آزادی تھی کہ وہ اس سے تو قسم کھا بیٹھا لیکن وہ اگر دوسرا نکاح کرنا چاہے کر سکتا تھا تو یہ تشواری خواتین کے ساتھ پیش آیا کرتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے در حقیقت اس خاص طرز عمل کا ایک حکم بیان فرمایا جس کو ایلا کہتے ہیں اس میں چونکہ قسم کھائی جاتی تھی بیوی کے پاس نہ جانے کی تو اس کا حکم بیان کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قسم کا ایک حکم بھی بیان فرما دیا کہ یہ جو قسمیں تم کھاتے ہو چاہے کسی بھی کام کی ہو تو اس قسم کا کیا حکم ہوتا ہے وہ بھی اللہ تبارک وطالعہ نے پہلے بیان فرما دیا تو پہلے تو یہ فرمایا کو لحاح ارزت امان کم کہ اللہ کو تم اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ ان تبرو کہ تم اس کے ذریعے نیکی اور تقویٰ کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صولہ صفائی کرانے سے بچ سکو یہ جو آیت ہے اس کی واضح تفصیل یہی ہے جس میں نے ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا کہ مقصود یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھانا کوئی معمولی بات نہیں ہے جب کوئی شخص اللہ کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اب اگر کسی ایسی بات پر کوئی شخص قسم کھا لے جو کہ ناجائز ہو یا قسم کھائے اس بات پر کہ میں کبھی کوئی نیکی کا سلوک نہیں کروں گا یا میں کوئی عبادت نہیں کروں گا یا یہ قسم کھا لے کے میں لوگوں کے درمیان صلح صفائی نہیں کروں گا تو یہ ساری قسمیں اللہ تبارک و تعالی کو گواہ بنا کر ایسے کام کے لیے کھائی جا رہی ہیں جو بہت ہی بری بات ہے قرآن کریم نے یہاں تین لفظ استعمال کیا ہے انتبر و ترتکو و تسلح بے اناس یعنی ان چیزوں سے بچنے کے لیے تم قسمیں مت کھاؤ ایک تو تبر فرمایا جس جو بر سے نکلا ہے اور بر کے مفہوم میں عام طور سے وہ نیک کام آتے ہیں جن کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے جیسے کسی غریب کو کھانا کھلا دینا کسی غریب کی مدد کر دینا کسی دکھ رکھنے والے کا دکھ دور کر دینا یہ ساری باتیں بر کے اندر داخل ہیں یہ والدین کے ساتھ سلوک کرنا پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ رکھنا بین بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ساری باتیں بر کے اندر داخل ہیں جن کے تعلق حقوق العباد سے ہے اور دوسرا لفظ ہے تو اس کا تعلق تقوا سے ہے اور تقوی کا بڑا حصہ حقوق اللہ سے متعلق ہے اور تیسرا لفظ استعمال فرمائے وہ تصلو بین اناس تو یہ ایک معاشرتی اور اجتماعی نوعیت کی نیکی ہے کہ اگر کہیں پر جھگڑا ہے فساد ہے تو آدمی اس کے درمیان ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرے یا کہ اجتماعی نے کی ہے تو اللہ تعالی نے تینوں قسم کی نیکیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ چاہے حقوق العباد سے متعلق نیکی ہو یعنی کسی انسان کو کوئی فائدہ پہنچانے کی نیکی ہو اس کے اوپر قسم کھا لینا کہ میں یہ نیکی نہیں کروں گا یا تقوی کا کام ہو کہ کوئی آدمی یہ قسم کھا لے کہ میں نفلی عبادت کوئی نہیں کروں گا مثلا۔ تونے کی بچنے کی قسم کھا رہا ہے یا یہ قسم کھا لے کہ میں لوگوں کے درمیان کبھی سولہ صفائی نہیں کراؤں گا تو ان بری باتوں کے لیے اللہ تعالی کے نام کو ایک ذریعہ بنائیں ایسے قسمیں کھانے کا جو انسان کو اچھے کاموں سے روکتی ہوں اس کے آپ نے مرا فرمایا اب جو آگے علا والا کا حکم آ رہا ہے تو اس میں بھی جب ایک کوئی شوہر یہ قسم کھاتا ہے کہ میں اپنی بی بیوی کے پاس کبھی نہیں جاؤں گا مثلا یہ قسم کھا لیتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ میں کبھی نہیں جاؤں گا یہ بہت بری بات ہے اور یہ عورت کے حقوق کو طرف کرنے کے مراجب ہے اس لیے یہ بھی انہیں قسموں میں داخل ہے جس میں اللہ تعالی کے نام کو ایک برے کام کے لیے ایک ذریعہ بنائے گی جی. تو اس لیے اللہ ایک اصولی ہدایت تو پہلے یہ دے رہے ہیں کہ ولاج اب اللہ عرل امانک کہ اللہ تعالی کے نام کو اپنی قسموں کا ذریعہ نہ بناؤ ایک نشانہ نہ بناؤ کس بات کا کہ اس بات سے بچنے کے لیے کہ تو انتبرو ہو تب کہ تم نیچے کے کام کرو یا تقوا کے کام کرو وہ تجلی ہو اور لوگوں کے درمیان سولہ صفائی کرنے کے کام کرو واللہ اللہ سمیع اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے سب کچھ سنتا جانتا ہے اس میں تھوڑا سا ایک تحدید کا پہلو ہے کہ اگر تم اس قسم کی قسمیں کھاؤ گے تو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور تمہاری جو نیت ہے اس کو جانتا بھی ہے لہٰذا اگر تم نے کوئی غلط کام کرنے کی قسم کھائی یا کسی نیکی سے باندھ رہنے کی قسم کھائی تو اللہ تعالیٰ چونکہ سن رہے ہیں تو اس واسطے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے پھر آگے اللہ تبارک و نے قسموں کے بارے میں ایک چیز کا استثنا کر دیا یہ فرمایا کم اللہ وفیہ ایمانی کہ اللہ تمہاری لو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا لو قسم سے مراد ایک تو وہ قسمیں ہیں کہ جو آدمی بلا ارادہ محتقیہ کلام کے طور پر کہہ دیتا ہے قسم کھانے کا ارادہ نہیں ہوتا خاص طور پر عربوں میں اس کا رواج بہت تھا واللہ میں نے یہ کام مجھے یہ کام کرنا ہے ولہ میں نے یہ کام نہیں کیا اس قسم کا قسمیں وہ ایک محاورے کے طور پر بولتے تھے ان کا مقصود قسم کھانا نہیں ہوتا تھا بلکہ وہ اپنے کلام میں ایک محاورے کی رویش اختیار کرتے ہوئے اس قسم کے الفاظ بول دیتے تھے جس کو کہتے ہیں تکیہ کلام کہ تکیہ کلام ہو گیا تقولہ کہہ دیتے تھے تو ایک تو لغو سے مراد وہ قسم ہے کہ بتلا رہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اگر قسم کھانے کا ارادہ تو تھا نہیں لیکن محاورے کے طور پر اور تقیہ کلام کے طور پر زبان سے کوئی قسم نکل گئی تو اللہ تعالی اس پر گرفت نہیں کرے گا کیونکہ یہ تمہارے اختیار سے باہر کی بات ہے تقریبا اور دوسری فکاہ کرام نے اس لغو قسم کی ایک دوسری صورت یہ بھی بیان کی ہے کہ ایک آدمی قسم کے ارادے ہی سے قسم کھاتا ہے لیکن اس کے اپنے خیال کے مطابق وہ صحیح ہوتی ہے ماضی کے کسی واقعے پر کسی نے قسم کھائی کہ قسم کھا لی کہ میں نے کہ واقعہ یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا اور وہ یہی سمجھ رہا ہے کہ اس طرح ہوا تھا بعد میں پتہ چلا کہ یہ خیال غلط تھا یعنی اسے جھوٹی قسم کھانے کی نیت سے قسم نہیں کھائی بلکہ اپنے نزدیک سچ سمجھ کر قسم کھائی لیکن حقیقت میں وہ بات صحیح نہیں تھی اس کو بھی لغو کی قسم میں داخل کیا گیا ہے یعنی اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ تم نے جھوٹ بولنے کے ارادے سے جھوٹ نہیں بولا اور جھوٹی قسم کھانے کے ارادے سے جھوٹی قسم نہیں کھائی بلکہ اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائی ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اس پر گرفت نہیں کرے گا بلاکی یو آخر حکم کسبت کلو لیکن تم سے ان قسموں پر گرفت کرے گا جو تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی یعنی ایک طرف دل کا ارادہ ہے کہ میں قسم ہی کھانا چاہتا ہوں میں تک یہ کلام محاورے میں لفظ قسم استعمال نہیں ہو رہا بلکہ ارادے سے قز کر کے قسم کھائی جا رہی ہے اور یا تو جھوٹی قسم ہے یا اس قسم سے مقصود کسی نیکی سے بچنا ہے یا کسی برائی کا ارتقاب ہے تو ان سلام صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرے گا واللہ غفور حلیم اور ساتھ میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت پخشے والا بڑا بردبار ہے یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کسی نے قسم کے معاملے میں اب تک بے احتیاطیاں کی ہیں تو اب اللہ تعالی سے معافی مانگ لیں اور آئندہ کے لیے اپنے آپ کو ایسے قسموں سے بچانے کا تہیا کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے جب معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ مقفد کرنے والے بھی ہیں حلیم بھی ہیں بدبوار بھی ہیں وہ اپنے کسی غضب سے مغلوب نہیں ہوتے قسم کی بنیادی حقیقت بیان فرمانے کے بعد اور اس کے بنیادی ہے احکام کا ذکر کرنے کے بعد اب اس خاص قسم کا بیان مقصود ہے جو ایلہ کے نام سے یاد کی جاتی تھی اور جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا کہ ایلہ اس قسم کو کہتے تھے کہ جس میں کوئی شخص یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا یعنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا تو اس کو ایلہ کہا جاتا تھا جیسا میں نے عرض کیا کہ جمان جاہریت میں یہ طریقہ رائج تھا کہ وہ قسم کھا بیٹھتے تھے اور نتیجہ یہ کہ بیوی غیر ماین مدت تک لٹکی رہتی تھی نہ اسے بیوی جیسے حقوق ملتے اور نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتے اس آیت نے اللہ تبارک وطار, اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص یہ قسم کھائے کہ میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا تو چار مہینے کے اندر اندر یا تو وہ اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کر کے بیوی کے پاس چلا جائے یعنی قسم خالی تھی ابھی چار مہینے نہیں گزرے چار مہینے گزرنے سے پہلے پہلے وہ قسم توڑ دے اور کفارہ ادا کرے اور کفارہ ادا کر کے پھر اپنی بیوی کے پاس جائے گویا اپنے تعلقات بیوی سے بحال کر لے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر چار مہینے گزر گئے اور اس نے یہ رجوع نہ کیا یعنی اپنی قسم نہ توڑی اور کفارہ ادا کر کے اپنی بی بیوی کے پاس نہ گیا تو اس صورت میں چار مہینے گزرنے پر خود بخود طلاق پڑ جائے گی یعنی چار مہینے گزریں گے تو گزرتے ہی طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی بی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور طلاق با ان کا حکومت کو ہوگا تاکہ وہ آزاد ہو کر پھر اپنا فیصلہ کرے اور اس کے عزت گزار کر وہ کہیں دوسری جگہ بھی نکاح کر سکتی ہے اور اگر دونوں کے درمیان آپس میں تعلقات ستوار ہو جاتے ہیں اور بیوی چاہتی ہے کہ میں اپنے سابق شوہر کے پاس جاؤں تو دونوں آپس میں بھی نکاح کر سکتے ہیں لیکن چار مہینے گزرنے سے زیادہ کی مدت کا انتظار نہیں کیا جائے گا یہ ہے وہ حکم جو اللہ تبارک نے آیات قریبہ میں دیا چنانچہ منسم جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں یعنی ان کے پاس نجانے جانے کی قسم کھا لیتے ہیں تو ان کے لیے تربس و اربعت چار مہینے کی مہلت ہے چار مہینے کی مہلت ہے یعنی چار مہینے کے اندر اندر وہ اگر چاہیں تو رجوع کر لیں یعنی قسم چوڑ کر کفار ادا کر کے بیوی کے پاس چلے جائیں چنانچہ فرمایا انفا چنانچہ اگر وہ رجوع کر لیں اور رجوع کرنے کا معنی یہی ہے کہ وہ بیوی کے پاس جائیں وہ آپ کو قسم توڑیں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں اور بیوی کے پاس جائیں تو بے شک فعل اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے یعنی جب اس شخص نے رجوع کر لیا اپنے اس عمل سے تو ایک طرح سے اپنے اس عمل پر ندامت ہوئی کہ میں نے یہ ٹھیک کام نہیں کیا تھا تو جب اس سے رجوع کر لیا تو ایک طرح سے اس برے کام سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا تو اب ایک طرح سے توبہ کر لی معافی مانگ لی تعالیٰ سے تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور ہیں یعنی بہت بخشنے والے ہیں رحیم ہیں بہت رحم کروانے والے ہیں اس واسطے تمہاری اس غلطی کو معافی بھی کر دیں گے اور تمہارے جو شوق کے تعلقات ہیں وہ بحال ہو جائیں گے تو یہ عین مطلوب ہے لیکن فرمایا ان اظم الطلاح اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو نواح سمیون علیم تو یاد رکھو کہ اللہ تعالی خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے تلاق ہی کی ٹھان لی ہو اس کی تفسیر میں تو کرام کے کی رائے میں تھوڑا اختلاف پیدا ہوا ہے امام وحریف الحب اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ طلاق تھاننے کے معنی ہے کہ جب چار مہینے گزر گئے اور رجوع نہ کیا تو رجوع کیے بغیر چار مہینے گزار دینا یہ بداتے خود طلاق کی تھان لینا ہے لہٰذا جو ہی چار مہینے گزریں گے تو خود بخود طلاق واقع ہو جائے گی اور بعض پکا ہے اس کا مطلب یہ بیان فرماتے ہیں کہ طلاق کی تھان لینا یا طلاق کا عزم کر لینا اس سے مراد یہ ہے کہ گوا چار مہینے گزر گئے اور اس نے نہ رجوع کیا نہ طلاق دی زبان سے طلاق نہیں دی تو اب عورت کو یہ قاطر ہے کہ وہ عدالت میں جا کر وہاں سے طلاق کا فیصلہ حاصل کریں تو یہ تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے لیکن حنفی مسلک کے مطابق جو ہی چار مہینے گزریں گے تو طلاق خود بخود واقعی ہو جائے گی اس کے لیے عدالت جانے کی ضرورت نہیں ہے آگے پھر فرمایا کہ یہ تو نہ بھی انفسین نہ کیونکہ ایلہ کے اندر یا طلاق ہو سکتی ہے شمر طلاق ہی دے زبان سے یا چار مہینے گزرنے پر خود بخود طلاق واقع ہو جائے تو دونوں صورتوں میں چاہے شوہر نے دی ہو چاہے عدالت سے طلاق حاصل کی گئی ہو چاہے ایلہ کے مدت گزرنے سے خود بخود طلاق واقع ہو گئی ہو ان سب صورتوں میں جب عورت متعلقہ ہو گئی تو اس کو عزت گزارنی ہے اس عزت کا حکم اللہ تعالی یہاں بیان فرما رہے ہیں کے بل مقلقات و تربس نہ بھی اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہے وہ تین مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں یعنی ان کی عدت جو ہے وہ یہ ہے کہ تین حیض ان کو گزر جائیں تین مرتبہ ایام ماہواری پورے ہو جائیں یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہ رہنی چاہیے کہ یہ جو تین مہینے کے بجائے تین ماہواری مدت قرار دی گئی ہے ان خواتین کے لیے جن کو ماہواری آتی ہو تو ان کے لیے تین ماہواریاں ہی آئیں وہ چاہے جتنے دن میں بھی پوری ہو بعض اوقات وہ تین مہینے سے کم میں بھی پوری ہو سکتی ہیں بعض اوقات تین مہینے سے زیادہ میں بھی پوری ہو سکتی ہیں لیکن اصل یہ ہے کہ وہ تین ماہواریاں ان کی گزر جائیں اور پھر آگے دوسری جگہ قرآن کریم نے یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جن عورتوں کا حیض بند ہو گیا ہو تو ان کے لیے پر تین مہینے عدت ہوگی لیکن جب تک حیض آتا ہے تو پھر عدت تین مہواریاں ہی شمار ہوں گی البتہ اگر ان مہواریوں کے دوران پتہ چلے کہ عورت کو حمل ہے پھر عدت اس کی آگے بڑھ جاتی ہے یعنی جب تک کہ حمل کا بچہ پیدا نہ ہو جائے وضع حمل نہ ہو جائے اس وقت تک عدت باقی رہتی ہے فرض کیجئے کہ پہلی ماہواری کے بعد ہی, کے دوران ہی پہلی ماہواری کا جب وقت آیا تو ہے تو آیا نہیں اور پتہ چلا کہ حمل ہے تو اب پہلے تو تین مہماریاں آتی تو اس کی عدت گزر جاتی جو عام طور سے تین مہینے یا اس کے لگ بھگ مدت میں آ جایا کرتی ہیں لیکن اگر حمل ابھی ابھی ظاہر ہوا اور تو ع ممکن ہے کہ وہ حمل کم از کم نو مہینے رہے اور اس کے بعد پھر ولادت ہو تو اس کا مطلب یہ کہ اس کی عدت تین مہینے کے بجائے نو مہینے تک آگے بڑھ گئی ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کبھی کہ حمل پہلے کا ہے تو اس واسطے طلاق کے بہت جلدی بعد وزح حمل ہو جائے بہت جلدی اس کا بچہ پیدا ہو جائے وہ صورت تو واضح ہے لیکن اگر حامل کے نتیجے میں عدت کی مدت بڑی لمبی ہو رہی ہو تو اس میں کسی عورت کو نقصان پہنچنے کا یہ اندیجہ ہو سکتا ہے کہ پہلے تو وہ تین مہینے گزرنے پر ہی یعنی تین ماہواری آنے پر ہی وہ عدت ختم سمجھ کر دوسری جگہ نکا کر سکتی تھی لیکن اگر حمل ظاہر ہو گیا تو اس کے نتیجے میں اس کو نو مہینے تک انتظار کرنا پڑے گا تو اس کی وجہ سے بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کسی عورت کے دل میں خیال پیدا ہو کہ میں حمل کو چھپا لوں تو اللہ تعالیٰ آج فرما رہے ہیں یا تم نا ان ما خالق اللہ کی ارحام اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ان عورتوں کے لیے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے یعنی حمل یا حیض اسے چھپائیں اگر وہ اللہ تعالی پر ایمان رکھتی ہو ان کنب اللہ علیہ آخر اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو پھر ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنی صورتحال کو چھپائیں یعنی حیض ہے تو حیض بتا دیں کہ حیض آ رہا ہے اور اگر حمل ہے تو اس کو واضح کر دیں کہ بھائی مجھے حمل ہے اور عزت کے دراز ہونے کے اندیشے سے یا کسی اور وجہ سے اس کو چھپانے کی کوشش نہ کریں آگے فرمایا و بولت ہن آق فی رد ہننا فیض عالق راد اسلحہ و بولت بولت کے ان کے شوہر یعنی جو ان کے سابق شوہر کہا جا سکتا ہے جنہوں ان کو طلاق دی تھی ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر ان کے شوہر اس مدت میں یعنی عدت کے دوران حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو واپس لے لیں اپنی زوجیت میں بولے تو حق کو ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں اس بات کے کہ ان کو لوٹا لائیں اپنی زوجیت میں ان ارادو اصلاحہ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتے ہو حالات بہتر بنانا چاہتے ہوں یہ اس صورت کا ذکر ہے جبکہ کسی خاتون کو اس کے شوہر نے طلاق ری دی ہو اور طلاق رضی دے کر عورت عدت گزار رہی ہو تو طلاق رضی سے بھی اگر سے طلاق واقع ہو جاتی ہے لیکن عدت کے دوران شوہر کو طلاق واپس لینے کا حق ہوتا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اگر طلاق رضی دی اور عدت کے دوران شوہر یہ چاہتا ہے کہ حالات اب بہتر بنا لے جائیں تو اس صورت میں اس کو حق ہے وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اپنی اس بیوی بی کو واپس اپنی زوجیت میں لے لیں یا لتا نے ایک حکم دیا کہ ان کو پھر خواتین ان کے حق کو تسلیم کرنا چاہیے لیکن ساتھ ہی لتا نے متنبع فرما دیا کہ و لہن مسل اللہ ان خواتین کے بھی ویسے ہی حقوق ہیں یعنی خواتین کو بھی ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جو کہ ان ذمے داریاں ان کے اوپر ہیں شوہروں کی یعنی شوہروں کی جو ذمہ داریاں ہیں شوہروں کو جو حقوق ان کے اوپر ہیں ویسے ہی حقوق بیویوں کو بھی شوہر کے اوپر حاصل ہیں دونوں کے باہمی تعاون سے ہی یہ گاڑی چلتی ہے لہذا مرد کا یہ سمجھنا کہ سارے حقوق میرے ہی ہیں اور بیوی کا کوئی حق نہیں ہے یہ بڑی زیادتی ہے تو فرمایا کہ خواتین کے بھی ویسے حقوق ہیں جیسے کہ ذمہ داریاں ان کے اوپر عائد ہوتی ہیں جیسی ذمہ داریاں ان, ان کے شوہروں کے حقوق انجام دینے کی ہیں ویسے ہی ان کے حقوق بھی ہیں جو شوہر انجام دیں البتہ یہ فرمایا تو مردوں کو ان کے اوپر ایک فوقیت حاصل ایک درجہ فوقیت ہے وہ فوقیت کیا ہے اس کا ذکر اللہ تعالی سورہ نسا میں فرمایا ہے وہاں پر اس کے اوپر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنے کا ارادہ ہے وہ آیت ہے تھے ار ارجال القوامن عالنسا حاصل یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک سفر ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے ہر شعبہ زندگی میں اس شعبہ زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے یہ مناسب سمجھا ہے کہ جب ایک سے زیادہ افراد کوئی کام کر رہے ہوں تو اپنے میں سے کسی کو امیر بنا لیں فرض کیجئے اگر سفر پر چند آدمی جا رہے ہیں تو ان کے لیے مناسب ہے سنت بھی ہے کہ وہ اپنے میں سے کسی کو امیر منتخب کر لیں اور کہہ دیں کہ بھئی یہ ہمارے امیر ہیں اور پھر لوگ ان کی اطاعت کے تحت کام کریں اگر لوگوں کی بھیڑ اس طرح جمع ہو جائے کہ ان کا کوئی امیر نہ ہو کوئی سربراہ نہ ہو تو اس سے سوائے این پھیلنے کے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا تو زندگی کا سفر بھی ایسا ہی ہے کہ اس میں جب یہاں بیوی اکٹھے زندگی گزار رہے ہیں اکٹھے زندگی کا سفر طے کر رہے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک کو اپنا امیر بنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے عمارت کا یہ منصب مرد کو عطا فرمایا ارجال القواون عال جس کی وجوہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے سور کی ہے میں بیان فرمائی ہے کہ کیوں ہم نے مرد کو امیر بنایا ہے عورت پر یہ معنی نہیں ہے کہ اس امیر بنانے کے کہ اس کے وہ بات بے بات حکم چلایا کرے بلکہ ہے کہ زندگی کے سفر کو نظم و ضبط کا پابند بنانے کے لیے اس کو سربراہ اور اس کو امیر کا درجہ دیا گیا البتہ جہاں تک حقوق کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ ان کے ذمے شوہر کے حقوق ہیں لہذا کسی مرحلے پر بھی کسی عورت کے حق تلفی کرنا یہ اللہ تعالی نے اس سے متنبع فرما دیا اور اس خاص موقع پر جب ذکر اس بات کا ہو رہا ہے کہ عدت کے دوران اگر کوئی شوہر حالات بہتر بنانے کے لیے رجوع کرنا چاہتا ہے تو اس کو حق ہے لیکن یاد دلایا جا رہا ہے کہ جس طرح تمہارے حقوق ہیں تو تمہاری بیوی کے بھی حقوق ہیں اب اگر ان کو واپس لانا چاہتے ہو تو پھر پھل کے ساتھ اور صحیح طریقے سے صحیح ازدواج تعلقات کے ساتھ ان کو اپنے ساتھ رکھنا ہوگا ان کے حقوق کو تسلیم کرنا ہوگا ان کے حقوق کو ادا کرنا ہوگا پھر آج فرمایہ واللہ عزیز الحکیم اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ تم کے غالب ہے لہذا تمہاری کسی بھی بدعملی پر سزا دے سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخر میں بھی ساتھ حکیم بھی ہے یعنی حکمت والا ہے لہذا سزا دینے کے لیے وقت مناسب اختیار ہٹتا ہے اسی کو سزا دیتا ہے کہ جو اس جس کو سزا دینا اس کی حکمت کے مطابق ہوتا ہے اور وہی سزا دیتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہوتی ہے اور اسی وقت دیتا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق مناسب وقت ہوتا ہے